انوار القرآن آف کیا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلام وعلی رسول ہل کریم محمد ہی اجمائین گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے تیئیسویں پارے ومالی کا خلاصہ بیان کریں گے میں پارے سے سورہ یاسین کی ابتدا ہو رہی ہے ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے یاسین والقرآن الحکیم انک الحکیم المرسلین یاسین حضور کا ایک نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی کھا کے فرماتے ہیں ان کے کلبر کہ آپ رسولوں میں سے ایک ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کہ ہر کے ہر دھرم لوگوں کی گردنوں میں توق ہیں ان کے سر نیچے نہیں ہوتے ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے آپ کی بات وہی سنے گا جو نصیحت قبول کرنے پر آمادہ ہوگا اور اپنے پروردگار سے ڈرے گا آگے چل کے ایک بستی والوں کی حکایت ہے فرماتے ہیں ان کو بستی والوں کی حکایت جب جبکہ ان کے پاس دو رسول آئے ان رسولوں کی بات نہ مانی گئی انہوں نے دین کی دعوت دی لوگوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی تو ہم نے ایک تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو تم کیسے رسول ہو سکتے ہو تم پہ رحمان نے کچھ ناجل نہیں کیا جھوٹ بولتے ہو اور اگر تم باز نہ آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے پھر شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہیں لگا لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو یہ سچے رسول ہیں اس لیے کہ ان میں دو خوبیاں ہیں ایک تو تم سے کوئی اجر نہیں مانتے اور دوسرے ہدایت یافتہ ہیں سچی بات کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک رسول میں تین خوبیاں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ ہر ہادی پہ ہر ہادی میں تین خوبیاں ہوتی ہیں پہلے تو یہ کہ جب وہ ہدایت کا کام کرتا ہے تو کسی سے عجر نہیں مانتا اور دوسری بات یہ کہ وہ بات سچی اور درست اور ہدایت کی کرتا ہے اور تیسری بات یہ کہ خود اس پہ عمل کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس پہ وہ خود عمل کرتا ہے تو اس گفتگو کے دوران جھگڑا ہوا اس شخص نے جو کہ شہر کے دوسرے کنارے سے آیا اس نے کہا کہ میں اس اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اگر اس اللہ کو چھوڑ دیا تو کون ہے جو میرے کام آئے گا میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں جھگڑا ہوا لوگوں نے اس بندہ خدا کو قتل کر دیا یہ شہید ہو گیا پرانی مجید ہے کہ وہ قیلت خلل جنا ادھر یہ شہید ہوا ادھر اس سے کہا کہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ کالیا لئی تقومی یا علمون ابیما غف اور علی ربی وہ جا علانی مدل مکرمی کہتا ہے کاش جنت میں جانے کے بعد شہید ہونے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد دیکھیے کہتا کیا ہے اور اس سے پتا چلے گا کہ ایک مبلغ کی ذہنیت کیا ہوتی یا لیت قوم یا اعلی مون کاش میری قوم یہ لوگ جنہوں نے مجھے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا ہے اے کاش نے پتا تو چل جائے دماغ غفر علی میرے پروردگار دیکار نے کس طرح مجھے بخش دیا وہ جالانی مرل اور کس طرح اللہ نے مجھے عزت والے لوگوں میں جگہ دے دی مرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد بھی اپنے قاتلوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ آش ان کو پتہ چل جائے تو اس گمراہی سے یہ باز آ جائے عزیزانی گرامی انہی کے ہاتھوں قتل ہوا اور انہیں کی خیر خواہی بھی کر رہا ہے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرنے کے فورن بعد انسان یا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور یا جہنم میں چلا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر فرمایا القبر من ریاض جن او حفرت من قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوتا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا آگے چل کے اللہ تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں گنواتے ہیں فرمایا کہ ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے دانہ دن کا نکالتے ہیں جسے تم کھاتے ہو اس نے کھجوروں انگوروں کے باغ اگائے اور چشمے جاری کیے یہ سب کچھ انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ خدا کا بنایا ہوا ہے وہ پاک ہے وہ جس نے ہر شے اور ہر نباتات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو تمہارے لیے جوڑا جوڑا بنایا فرمایا کہ ہم دن کو ہٹا دیتے ہیں اندھیرا لے آتے ہیں رات آ جاتی ہے اور سورج اپنی منزل کی طرف رواں دباں ہے چاند کی منزلیں مقرر ہیں ایک وقت وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اس سے جا ٹکرائے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے فلک اور اپنے اپنے مدار میں سفر کر رہے ہیں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں بھری ہوئی کشتی کو دیکھو یعنی ہم چاہیں تو غر کر دیں پھر کسی کی کوئی فریاد نہ سنی جا. عزیزہ گرامی یہ اللہ تعالی کی آیات ہے اور خاص طور پہ یہ جو فلکیات کا ایک نظام آج سے چودہ سو سال پہلے بتایا یہ اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ کلفی فلکیں اسماخون جتنے بھی سیار ہیں جتنے تارے ہیں جتنے چاند ہیں سورج ہیں سب اپنے اپنے فلک میں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں ذرا اس تصور کو ذہن میں لائیے اور پھر سوچیے کہ یہ بات ڈیڑھ ہزار سال پہلے کہی جائے تو کوئی کیا سیکھے گا کوئی کیا سمجھے گا یہ بات بائیسویں صدی میں ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے اور زمانے کی لمبان جوجو آگے کو بڑھے گی سائنس جوجو ترقی کرتی چلی جائے گی قرآن مجید کی آیات اپنا گھنگٹ اور اتارتی چلی جائیں گی سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تینوں مضامین جو دین کی اساس ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں توحید رسالت اور آخرت فرمایا منکرین حق جب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور انہیں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اس وقت ان کا پورا پورا حساب ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا وک النشین احسینہ ہفی امام مبین ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر شخص کا پورا پورا حساب مرتب کر دیا ہے عزیز نے گرامی سورہ یاسین میں اللہ تعالی کی آیات اور نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پھر اس کی بنیاد پہ اس کی توحید کا سبق اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انسان کا دل جھوم اٹھتا ہے آگے چل کے یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یقولون انہیں متا الوعد ان کن تم صادقین آخرت سے ہمیں ڈرائے جا رہے ہو قیامت سے ڈرائے جا رہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا ضرور ایسا ہوگا کہ یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے بازار میں بھاوتاؤ کر رہے ہوں گے اپنے گھر میں اہم معاملات پہ بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اچانک بلند آواز ایک چیخ کو آئے گی اور ان سب کو دھر لیا جائے گا اس چیخ کی آواز سے یہ سب کچھ سنبھڑ جائیں گے ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ ایک دوسرے کو وسیعت کر سکیں اتنی مہلت بھی نہیں کہ کوئی راستے میں تو گھر تک پلٹ آئے حضور اکرم سے سب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اتنی مہلت بھی نہیں پا سکے گا کہ اپنی بھیڑ بکریاں کسی کے حوالے کر سکے اس کے بعد فرمایا کہ سب جب مر چکیں گے پورا نظام کائنات دھرم برہم ہو جائے گا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح دھونکی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے اس کے بعد پھر ایک نیا نظام پیدا ہوگا اور وہ یوں کے پھر سے سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے ان کو راستہ کون بتائے گا ان کی اپنی جبلت ان کو ٹھیک ٹھیک راستے پہ اللہ کی طرف بھوگتے ہوئے چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو آرام سے لیٹے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے ہمیں اس خواب سے کس نے جگا دیا بتایا جائے گا خاضہ ماں بادر رحمان وہ صدر وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ قیامت آئے گی اور وہ جو رسولوں نے سچی سچی باتیں بتائی تھیں آخرت کے بارے میں یہ وہی ہے انکان اللہ صحیح ہتم گا حدت ان فدا اللہ پھر اللہ کا ایک حکم ہوگا ایک بلند آباز ایک ہی ڈانٹ کہ سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں پلیوم ملا محکم تم کا ملوم اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور جس شخص کو بھی بدلہ ملے گا اس کے عمل کا ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا ملے گا ہاں فرمایا کہ اصحاب جنت اس دن بہت خوش دلی سے اپنے مشغلوں میں لگے ہوئے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں بہت اچھے سایہ دار درختوں کے نیچے ہوں گی اور تخت لگا کے تکیے لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے ان کے سامنے پھل ہوں گے اور پھل ہی کیا جس چیز کو وہ طلب کریں گے جس چیز کو ان کا جی چاہے گا ادھر ان کا جی چاہے گا ادھر وہ چیز ان کے سامنے موجود ہوگی اس دوران میں اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا سلام اولمبر رب رحیم رب رحیم کی طرف سے یہ قول آئے گا کہ تم پہ سلامتی ہو ہاں ادھر یوں کہہ دیا جائے گا وم تھا جل جاؤ مائیو حل مجرم ہوئے آج تم علیحدہ ہو جاؤ اور پھر فرمائیں گے علم آحد ال گمیا بنی آدم اے آدم کے بیٹوں کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو ان نہ مبین وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے یہاں عزیزا نے گرامی شیطان کی عبادت سے مراد اس, کے اس کا کہنا ماننا اس کے وسوسوں میں آنا اس کی اطاعت کرنا ہے شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا شیطان کو کوئی رکو اور سجدہ تو نہیں کرتا یہاں عبادت سے مراد اطاعت ہے اور میں نے تم سے یہ کہا تھا وہ انیا بدونی کہ صرف میری عبادت کرتے رہنا ہارا شرا تم یہی سیدھا راستہ ہے لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو بہتا کے رکھ دیا کیا تم عقل سے کام نہیں لے سکتے تھے لو یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس پہ تم اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اس میں جاؤ اسلو کو تم اپنے کفر کی باداشت میں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اور سمایا الگ منخ کی مالا افواہ ہمت کلی منادی ہمت اشادو ارجو اس دن غالب کی زبان میں کچھ لوگ کہیں گے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کوئی ہمارا دمے تحریر بھی تھا جہاں فرشتوں نے لکھ دیا آپ نے مان لی اتنے سارے گنا ہم کہاں کر سکتے ہیں اور زندگی ہماری اتنی مختصر تھی یومن او بعد یوم ایک دن یا ایک دن کا حصہ اور ایک جو فرمائے کہ ہم تو ایک گھنٹے سے زیادہ دنیا میں رہے ہی نہیں تو اتنے سارے جرائم ہم کہاں کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ اس دن پھر ہم یوں کریں گے ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے آزا و جوارے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیں گے اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے ہاتھ یوں کہیں گے کہ اے اللہ کس ظالم کے پلے تو نے مجھے ڈال دیا پاؤں کہیں گے اے اللہ کس ظالم کے حوالے تو نے مجھے کر دیا کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا فائدہ ہوا خصوب مبین اب وہ بڑی جھگڑا لو قسم کی چیز بحث مباحثے کرنے والا ہمارے وجود پہ شک کرنے والا اور بحث مباحثے میں ہمارے ہی وجود ہماری ہی قدرت سے انکار کرنے والا بن کے بیٹھ گیا ہے وہ بربلہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے وہ نس خلقہ اپنی خلقت کو بھول گیا ہے کیسے پیدا ہوا کس سے پیدا ہوا قل اور انسانیوں کہتا ہے میں یو لام واحیہ رمین یہ ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی ان کو پھر سے کون زندہ کرے گا کل اے نبی سے ان کو بتا دو یوقی الَّذِي انش أَوَّلَ او جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا وہی ان کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر کے دکھا دے گا دوسری مرتبہ پیدا کرنا کہیں پیدا کرنے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے اور وہ جاتے گرامی جس نے ہرے درختوں کو آگ کا ذریعہ بنا دیا وہی آگ جسے تم جلاتے ہو جسے تم تاپتے ہو جس سے کھانے پکاتے ہو اولی علی خلق اس سما ہوا تھی و اللہ کا ہوں اللہ نے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ انہیں اور ان جیسوں کو پھر سے بنا دے بلا کیوں نہیں وہو الخلا العلیم وہ خلاق ہے علم والا ہے ان نما امروہ ادا اراد اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے این یقون تو بس اتنا سے کہہ دیتا ہے لہو اسے سے ہو جا فون وہ ہو جاتی ہے سبحان اللہی بےد ہی مرکوت کل ہے پاک ہے وہ زیادہ گرامی جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے وہ یہ ہی اور اس کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا پلٹایا جائے گا واخردا الحمدللہ رب للہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ hey پاک پاکستان کو اپنے حضمان میں رکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ محمد اعلی رسول کریم اجمعین عزیزان گرامی السلام علیکم ہم قرآن مجید کے چوبیس میں پارے فمن ازلم کی تلخیص بیان کر رہے ہیں اس میں سورہ الزمر جاری ہے سورہ الزمر میں ایک بہت ہی امید افزا اور مار کا آرا آیت آ رہی ہے کل یا عبادی الدین اصرف علا انف سم لکنتومر رحمت اللہ ان الله یک فرض بچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا بتا دیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالی سارے کے سارے گنا اکٹھے ہی معاف فرما دیتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان کو اور بگڑے ہوئے انسان کو جتنی اس آیت سے امید ملی اور لوٹ آنے کا حوصلہ ملا وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا انسان کے بدبخت ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں معافی کا کوئی امکان نہیں یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے جسے بتایا گیا تھا جس نے 99 قتل کیے جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری معافی نہیں ہو سکتی تو اس نے سوا قتل بھی کر دیا لیکن جب اس کو یہ بتایا گیا کہ نہیں تمہاری معافی ہو سکتی ہے تو وہ دل و جان سے معافی مانگنے کو ہجرت کرنے کو اور اپنی پوری شخصیت کو بدلنے کے لیے تیار ہو گیا یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ کہ میرے بندوں یا آئی میرے ان بندوں کو بتا دو جنہوں نے گنا کر رکھے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے اس میں اللہ نے لکھا کہ گناگاروں کو اللہ تعالی میرے بندے کہہ کے پکار رہا ہے اس میں ایک خاص لطف ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو دل والے ہوں آگے فرماتے ہیں وہ ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے حق تھا کہ اللہ کی قدر کرتے وہ نہیں کی. حضرت نوح علیہ سلاط والسلام بھی اپنی قوم کو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مالکم ترجونا بخار تمہیں کیا ہو گیا جو اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی اور شان تمہارے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ہے کیوں اس کا لحاظ اور حیا تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے عزیزا نے گرامی اس کے بعد جو آیت کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے وہ دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے ہم لوگ عام طور پہ جب بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ میاں کہاں ہیں تو بتاتے ہیں وہ آسمان میں کہیں ہیں اوپر انگلیاں کر کر کے بتاتے ہیں اللہ کے لیے جہت اور اللہ کے لیے سمت متعین کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کہیں آسمان میں کہیں اس کا کوئی عرش ہے اس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے ادھر دیکھیے کیا لکھا ہوگا فرماتے ہیں سماوات متویا تم بے سارے آسمان ساری کہکشائیں سارے نظام ہائے شمسی پوری کی پوری کائنات متویا تم اس کی داہنی مٹھی کے اندر ہوں گی یہ کل کائنات کی حقیقت ہے اللہ تعالی کے سامنے اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کہیں ہے بے وقوفی کی بات ہے یوں کہنا چاہیے کہ یہ دنیا کہیں اللہ کے اندر موجود ہے اس لیے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہو بلکہ دنیا اس کی مٹھی کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ہے سماوا تو مت بھی سارے آسمان پوری کائنات اس کی دائیں مٹھی کے اندر پڑی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد یہ قیامت کا ایک منظر ہے کس طرح سے اہل دوزخ کو دوزخ کی طرف ہانک دیا جائے گا کس طرح سے اہل جنت کو اللہ کے حضور باعزت و اکرام پیش کر دیا جائے گا وہ سو سورہ زمر کی آخری آیات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے جہنمی ہانگ کر دو جخی طرف لائے جائیں گے داروغ جہنم کہے گا تمہارے سامنے حکام الہی پڑھے گئے آج کے دن سے تمہیں ڈرایا گیا مگر تم نے پرواہ نہ کی اب جہنم کے بدترین ٹھکانے میں داخل ہو جاؤ اس کے برعکس متقی جنت میں لے جائے جائیں گے جنت کے دروازوں پہ خوش آمدید کہنے کے لیے فرشتے موجود ہوں گے جنتی کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا یہ زمین جنت کی زمین ہے اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی ہمد و تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا الحمد الحمدللہ رب العالمین سب تعریف شکر اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پرور نگار ہے عزا نگرانی اس کے بعد مومن ہے اور مومن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے سکون کے لیے رات بنائی اور کام کاج کے لیے دن کو روشن کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ایسا ہوا کہ مجھے اپنی والدہ مرحما کا ایک عمل یاد آگیا میں رات کو دیر تک پڑھتا رہتا تھا وہ روکتی رہتی تھی اور جب رات بہت دیر ہو جاتی بارہ ساڑھے بارہ بج جاتے تو وہ غصے میں آتی اور لائٹ آف کر دیتی یہ غصہ ان کی مانتا تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ضرورت سے زیادہ محنت کرے یا تھک جائے یا اسے کوئی تکلیف ہو ایک دن میں نے سورج ڈوبتے ہوئے دیکھا چٹاگانگ میں تھا میں ایک پہاڑی سے غروب کا منظر دیکھتے ہوئے مجھے اپنی والدہ اور یاد آ گئی کہ جس طرح سے رات کے بارہ بجے ہوا کے لائٹ آف کر دیتی ایسے ہی اللہ تعالی روزانہ اپنی لائٹ آف کر دیتے سورج غروب کر دیتے کہ بس میرے بندے بہت محنت کر لی بارہ تیرا گھنٹے کام کے لیے بہت کافی ہیں اب سکون اختیار کرو سو جاؤ آرام کرو اپنی صحت بحال کرو اس طرح بجالنا اللیلہ صبح اٹھاؤ ہم نے رات کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا اس کے بعد سورہ حامی سجدہ میں اشار فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے دشمنوں کے خلاف خود ان کے کان آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی وہ اپنے جسموں سے کہیں گے کہ خود ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے تو وہ جوابن کہیں گے کہ ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت رکھی جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے ان مشرقوں کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ ان کے اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے گرامی ہمارے یہ جو میرا ہاتھ میرا پاؤں میری آنکھیں میرے زبان کان سب ہیں جنہیں میں اپنا آپ سمجھتا ہوں یہ میرے خلاف گواہی دے رہی اور وہ جسے میں اپنا نفس کہتا ہوں اپنا آپ کہتا ہوں مائی سیلف کہتا ہوں اپنی ایگو بتاتا ہوں وہ بھی تو میرا نہیں ہے اس نے بھی تو مجھے کئی مت پہ دھوکہ دیا نفس کے دھوکے سے بڑا تو کسی کا دھوکہ نہیں ہوتا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس سوال یہ ہے کہ میں کیا ہوں میرا <تصفح> اپنا آپ کیا ہے میرا اپنا آپ میرا نفس وہ بھی تو میرا نہیں ہے وہ بھی تو مجھے دھوکے دے رہا میرا جسم میری کھال میرے آزاد ہاتھ پاؤں جوارے یہ بھی تو میرے خلاف گواہی دے دیں گے تو میں کیا ہوں اور میرا اپنا آپ کیا ہے عزیزا گرامی وقت مختصر ہے صرف ایک جملے میں بات کہتا ہوں کبھی آپ اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اپنا آپ نہ میرا نفس ہے نہ میری جان ہے نہ میرے آزا و جوارے ہیں میرا اپنا جو ہے وہ صرف اللہ ہے باقی سب غیر ہیں اور یہ ایک مفہوم ہے لا الا اللہ سب غیر ہیں اور میرا اپنا آپ جو ہے صرف اللہ ہے اور یہی فرمایا وہ نہنو اقرب الہ ہی منحب الورید ہم تو اپنے بندے کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور نسول خاجیز نے خوبصورت شیئر کہا کہ شہرک تو بہت دور ہے اے جانے تمنا آ میرے کریں اور کری اور کری اور, اور انسان سے قریب ترین چیز جو ہے وہ اس کی اپنی جان نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے خود اس کا اپنا نفس اس کے لیے غیر ہے اس کے آزا و جوارے اس کا جسم اس کا غیر ہے اپنا تو صرف اللہ ہی ہے اور آگے چل کے فرمایا ان الزین قالو ربنا اللہ سمست سم قوم جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا آقا ہمارا پروردگار اللہ ہے سمست پھر اس بات پہ جم گئے تت نسل الملائکہ ان پہ فرشتے نازل ہونے لگ جاتے اور فرشتے نازل ہو کے کیا کہتے ہیں اللہ تخاف ولا تحسن و اب شروع بل جنت التی تم تو <عَدُون> دیکھو اب اللہ کو مان لیا ہے اللہ کے ہو گئے ہو تو اب کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے اب کسی چیز کا غم نہیں کھانا ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ نہ تو خوف کھاتے ہیں نہ غم کھاتے ہیں اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وَنَحْنُ پھر حیات دنیا ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں تمہارے یاروں مددگار ہیں اور عجیبانے کے حضرت یوسف کی دعا یاد آنے لگی فرماتے ہیں فاطر السماوات ورت اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فی دنیا والاخرہ دنیا میں بھی آخرت میں ہی میں بھی تو ہی میرا یار ہے توفنی مسلمان مجھے ایک مسلمان اطاعت گزار کی موت عطا فرما دے وہ الفقنی بسالحین مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے اور آگے چل کے وہ مارکا آرا آیت یاد آ رہی ہے جس میں ہماری زندگی کا مقصد پوشیدہ ہے وہ مند آسنخو لمبی منداہ اللہ وامل صحلحن وقال این من مسلم اس شخص سے زیادہ حسین بات اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے آؤ اللہ کی طرف اور صرف زبانی زبانی نہ بلائے وہ عامل سالحن اور جس طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اس کے مطابق خود بھی عمل کرے خود بھی نیک بن جائے وقال اور یوں کہے ان دن المسلمین میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں میں اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں سے ایک ہوں بات یہ ہے یہ ہے مقصد زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اللہ کی دعوت دینا پہلے تو اس دعوت پہ لبیک کہی اس کی قرآن میں ہم نے پڑھا یازینا اللہ رسول ادا داقم لما اے اہل ایمان تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول جب بلائیں پکاریں اور ایسی دعوت دیں جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے تو لب بیک کہو پہلے تو اللہ اور رسول کی دعوت پہ لب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی دعوت دینے والا بن گیا اور اس دعوت کو حسین پیرائے حکمت کے ساتھ میٹھے انداز میں لوگوں تک پہنچانے لگ جائے فرمایا اس سے زیادہ حسین صاحب قول کون ہو سکتا ہے اور عزیزہ نگرانی آخر میں پھر ایک بہت زوردار آیت مایا پھول کتاب ان آسیز لایا اتی ہل باقی خلف تنزیل من حکیم ان حامد یہ قرآن یہ بہت زبردست کتاب ہے عبداللہ یوسف علی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دس از این انسیلیبل بک یہ وہ کتاب ہے جس پہ کسی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا کتاب ان عزیز لا یہ عتیل باطل امن بین یا دہی غلام آگے سے پیچھے سے کوئی باطل چیز اس میں شامل نہیں کی جا سکتی تنزیل من حکیم من حمید یا اس ذات گرامی جو حکیم ہے صاحب حکمت ہے اور اپنی ذات میں خود تو صفات ہے اس کی طرف سے لازم کی گئی کتاب ہے اس میں کوئی غلط چیز شامل نہیں کی جا سکتی اس میں کوئی اضافہ تحریف تبدیلی ایڈیشن آلٹریشن ممکن ہی نہیں ہے اس لیے اس کتاب کے پہلے پہلے صفحے پہ لکھ دیا زالیکل کتاب لار بفی یہ مقدس آسمانی کتاب ہے اس کے صحیح ہونے میں جینوین ہونے میں بالکل ٹھیک درست ہونے میں کوئی شک کو شبہ نہیں واخردان الحمد للہ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 الحمدللہ رب العالمین مسرت وسرا محمد وعلى ہی کریم محمد ہی اجمائین السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے میں پارے الہی رد کا خلاصہ بیان کریں گے میں پارے میں ہم سور شورہ کا مطالعہ سورہ شورہ کے ابتدا میں وحدت ادیان کا ایک تصور ملتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہاری ہدایت کے لیے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی ہدایت اللہ تعالی نے حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں عطا فرمائی ان تمام العزم رسولوں کو اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا جو ہدایت عطا فرمائی وہی کی وہی ہدایت وہی کا وہی دین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا بس اتنا سا فرق ہے کہ لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ کے راستے سے آئے ہوئے دین کو شریعت کو ہدایت کو بدل کے رکھ دیا اور اسی کی صحیح غیر تبدیل شدہ صورت کو آ جناب خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑی بہت بڑے سلسلے کا تسلسل ہے اور قرآن مجید ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے جو تمام رسولوں پہ نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی سیرت طیبہ اور ان کی سنت متحرہ کا نچوڑ ہے اس کے بعد ایک بنیادی بات ارشاد ہوئی کہ اگر دنیا کے طالب بنو گے تو اللہ چاہیں گے تو تمہیں دنیا عطا فرما دیں گی مگر آخرت نہیں ملے گی اور اگر آخرت کے طالب بنو گے تو آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی اس لیے کہ آخرت کا دار و مدار دنیا کی حسین زندگی پر ہے ہاں آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم مل رہا ہے اللہ تعالی کا حکم ہے حضور کی زبان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان مشرقوں سے کہہ دیں کہ تم سے دین کی دعوت پر میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہاں مگر اتنا تو کرو کہ میری رشتہ داری کا لحاظ کرو میرے رشتہ دار ہو تم تو رشتہ داری اور قرابت کا تو کچھ لحاظ کرو یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو کرابت کا لحاظ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ حکم مسلمانوں کو تو بدرجہ, اول بدرجہ اولا قبول کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ نصبی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں اعتبار سے حضور سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنا ہی ان سے زیادہ محبت کی جائے گی اتنا ہی زیادہ ان کا ادب و احترام کیا جائے اس اعتبار سے اہل بیت کی محبت اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی خیر بن جاتی ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں اسابقم ان مصیبت ان فبیما کسبت ایجی کو یاف تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے اور دیکھو تمہاری بہت سی خطائیں لغزشیں اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی بغیر حساب کے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں تمہیں مہلت پہ مہلت دیتے چلے جاتے ہیں اور اس وقت پکڑتے ہیں جب تم ساری حدیں پھلان چکے ہوتے ہیں ایک چور کو حضرت عمر فاروق نے سزا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیں اس نے دیکھے میں نے یہ میرا پہلا جرم ہے اور پہلی متب میں, میں نے کیا ہے مجھے معاف کر دے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مانوں تمہاری بات تو قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وہ یافن کثیر بہت ساری لغزیں اور گنا وہ معاف کر دیتے ہیں اور گرفت اس وقت کرتے ہیں جب تم ہدیں پھلان چکے ہوتے ہو کیا ایسا نہیں ہے کہ تم ایک پیشہ ور چور ہو اور اللہ نے تمہاری بہت سی چوریوں پہ پر پردہ ڈالے رکھا اور اس وقت تمہیں پکڑ کے یہاں لایا گیا جب تم سب ہدیں پھلان چکے تھے اور ایک عادی مجرم بن چکے تھے تو اس نے کہا میرے المام یہی بات ہے اللہ کا کلام سچا ہے میں ایک آدی چور ہوں فرمایا کثیر بہت ڈھیل دیتا ہے اور جب ہم اس کے کسی محلت سے جائز فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ناجائز فائدہ ہی اٹھاتے چلے جاتے ہیں تو پھر اینا بدشہ رب کالا شا پھر تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے اور فرمایا دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب عارضی سامان ہے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو خوش نصیب لوگ ہیں اور ان کی کچھ صفات بیان کرنی ایک صفت ہے کہ اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے فواہد سے بے, بے حیائی سے کنارہ کش رہتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے تمام احکام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حضور کے احکام پہ لبے کہتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں اور وہ امرحم شور آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں اور جب کسی سے بدلہ لینا ہی ہو تو پورا پورا بدلہ لیتے ہیں زیادتی نہیں کرتے اور ہاں بدلہ لینا بھی کیا ضروری ہے معاف کر دیا کرتے ہیں اور جو لوگ معاف کر دیں احسان کریں اللہ کے ہاں ان کا بہت رتبہ ہے قیامت میں ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ اہل جہنم یہ کہیں گے ال الہ خروج من سبیل کیا اس صورت حال سے باہر نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدم موقع ہمیں اور مل جائے ایک مہلت اور مل جائے اور ہم دنیا میں جائیں اور اپنی روش اپنا رویہ درست کر کے آ جائیں جائے گا نہیں امتحان کا وقت ختم ہو چکا ایک ہی امتحان تھا ایک ہی محلت تھا محلت تھی ایک ہی چانس تھا ہم نے تمہیں دیا تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تم وہ برت کر کے آگئے اب ہی رہو اور پھر اسی سورہ شورا میں فرمایا کہ دینے والا صرف اللہ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے ہمارا جسے چاہے بیٹے دے دے جسے چاہے بیٹیاں دے دے جسے چاہے بانس بنا دے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تین طرح سے ہم کلام ہوتا ہے وحی کے ذریعے آپ دل ہی دل میں ڈال دی جاتی ہے پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں یہ کھلی کھلی نبوت ہے اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف فرشتہ بھیج دیا اور آپ کو پوری نبوت عطا فرما دی یہ راہ حق ہے اس کے بعد سورہ زخرف ہے اور سورہ زخرف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مجید آپ کے پاس بھیجا اور عربی زبان میں بھیجا اس لیے کہ آپ سمجھ کے اسے پڑھیں عزیزانی گرانی ویسے تو قرآن مجید کے لیے جو لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے خود لفظ تلاوت کے معنی سمجھ کے پڑھنے کے ہیں تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں پیروی تو جبھی ہوگی سمجھ کے پڑھیں یہاں فرمایا ان نا جالنا ہو قرآن عربی ہم نے یہ قرآن مجید عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگ عرب ہو جن پہ نازل کیا جا رہا تھا وہ عرب تھے تم عرب ہو لالکن تاقلون تاکہ تم عقل سے کام لو سمجھ کے پڑھو اور یہ کتاب تمہاری سمجھ میں آئے عزیزان گرامی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے ویسے ہر کتاب سمجھ کے ہی پڑھی جاتی ہے لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے اس سمجھنے میں تو زیارہ توجہ اور زیادہ ہمت درکار ہے اس کے بعد لوگوں کے ایک غلط رویے اور غلط معیار پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی مجید کسی ایسے شخص پہ نازل ہونا چاہیے تھا جو بہت بڑا چودھری ہو مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا یا کوئی جہگیردار ہوتا یا کوئی کارخانہ دار ہوتا یا کوئی سیاسی لیڈر ہوتا اس میں قرآن کو نازل ہونا چاہیے اور کسی سیاسی لیڈر کو کسی بہت بڑے قائد کو کسی بہت شہرت یافتہ آدمی کو نبی بننا چاہیے تھا بات نہیں یہ تمہارے معیار غلط ہیں ہم جسے چاہتے ہیں نبوت عطا کرتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی رحمت ہے اور اس کے لیے ہم جسے مناسب سمجھتے ہیں ہمارا معیار الگ ہے وہ تمہارے معیار کی طرح سے بھونڈا اور ہی نہیں اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کوئی نئی کتاب نہیں ہے کوئی نرالا پیغام نہیں ہے یہ انہیں کتابوں کا تتمہ ہے انہیں کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہی تعلیمات ہیں وہی کا وہی پیغام ہے اور جس طرح سے پہلی کتابوں میں ہم نے کسی کو اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی اجازت نہیں دی اسی طرح سے اس قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اس میں ہمیں ایک منظر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فرعون اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں پورے ملک مصر کا بادشاہ ہوں یہ تمہاری نہریں یہ کھیت کھلیان یہ خزانے ان کا مالک میں ہوں تمہاری معیشت میرے دم قدم سے چل رہی ہے یہ موسا جو آگ ہیں نبوت کا دعوی کرتے ہیں کیا ان کے کی ہاتھ میں بھی سونے کے کنگن ہیں یعنی اگر سونے کے کنگن ہاتھ میں نہ ہوں تو نبوت نہیں مل سکتی دیکھیے فرعون ہوتے ہوئے کتنا بیوقوف آدمی تھا لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی فرشتے نظر نہیں آتے جو اس کے باڈی گارڈ ہوتے دیکھو میرے ارد گرد کتنے باڈی گارڈ ہیں میں نے کتنے قیمتی ہیرے جواہرات اور زیورات پہنے ہوئے ہیں موسا کے پاس رحسرا پوسرا کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے رسول اور نبی ہو سکتا ہے جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اللہ تعالی جنت میں اپنے بندوں سے فرمائیں گے آج تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ فور پوری ہو جائے اس کے بعد ہم سورج دخان میں لیتے ہیں اس میں للت القدر کا ذکر ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید لئی مبارکہ المبارک انزلنا فی لت مبارکہ ہم نے اسے بہت برکت والی رات میں نازل کیا ایک فرمائے گا انزلحو فی لت القدر ہم نے قرآن کو ایک بہت بزرگی والی رات میں نازل کیا یہ وہی للت مبارکہ ہے اور آگے فرمایا کہ فی یفرق من کل امر حکیم اس میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ اس رات کر دیا کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ للت القدر میں بہت اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان میں سے اہم ترین مسئلہ جو تھا خود قرآن مجید کا نزول تھا جو کر دیا گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کے ایک خاص رویے پہ تنقید فرماتے ہیں فرمایا کہ افسوس اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا وہ خدا کا کلام سن کر اس طرح سے منہ مو موڑ کے چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں اور آیات الہی کا مذاق اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے سورج جاسیہ میں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے ہر چیز انسان کی نفع کے لیے اس کی چاکری کر رہی ہے کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور اسی سورج جاسیا میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا ہے آپ اس شریعت کا اتباہ کریں عزیزانی گرانی اور ساتھ فرمایا کہ ہاں خواہشات کے پجاریوں کا ساتھ نہ دیں فرمایا یا تو تم دین اور شریعت کو نافذ کرو گے اپنے اوپر اپنے گھر پہ اپنے پورے معاشرے پہ اور نہیں کرو گے تو پھر خواہشات نفس کی پوجا کرو گے خواہشات نفس کے پجاریوں کا ساتھ دو گے تم شریعت کا نفاذ کرو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو اور فرمایا یہی عدل ہے اور ہمارا لوگوں کے لیے حقائق اور ہدایت کا مجموعہ ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم بروں اور اچھوں کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی کر دیں یہ عدل کے خلاف ہے ہم نیک لوگوں کی زندگی ان کی شان کے لائق انہیں دیں گے اور برے لوگوں کی زندگی آخر میں ان کے جرائم کے تقاضے کے مطابق انہیں دیں گے وہ آخر دعوانہ رب اللہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین